نے مجھ سے سوال کیا تھا کسی نے کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فائل یعنی اس پہ رفع آنا ہے اور اس پہ نصب آنا ہے اور اس پہ جر آنا ہے تو یہ آپ انشاءاللہ شاء کچھ تو آگے پڑھیں گے کچھ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے فائل مرفوع ہوتا ہے یہ آگے کچھ کل آٹھ مرفوعات ہیں منصوبات کتنے ہیں وہ آگے آئیں گے مرفوات نو یعنی نو مرفوعات میں کیا کیا چیزیں ہیں منصوبات کتنے ان میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ تو کچھ آپ آگے پڑھیں گے کہ آپ کے ذہن میں پہلے سے یہ بات ہوگی کہ جو چیز یعنی فائل بنتی ہے تو وہ مرفو ہوتی ہے اور جو چیز مفول بنتی ہے تو وہ منصوب ہوتی ہے یا جو حال بنتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے جو صفت ہوتی ہے وہ منصوب کے مطابق ہوتی ہے جیسے مصروف کہہ رہا ہوگا ویسا صفت کیا وغیرہ وغیرہ آپ تفصیلات پڑھیں گے انشاءاللہ شاء آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کیا کون سی چیز پہ ذمہ آنا ہے کون سی چیز پہ فتح آنا ہے کون سی چیز پہ کثرہ آنا ہے یہ اعراب حرکتی ہو جائیں گے اور یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کون سی چیز کب مرفوع ہوگی کون سی چیز کب منصوب ہوگی کون سی چیز کب مجرور ہوگی اس میں پھر چاہے اعراب حرکتی ہو یا حرفی ہو جی جن ساتھی نے سوال پوچھا تھا وہ موجود بھی ہیں شاید تو آپ کو سمجھ میں آئی بات میری کہ یہ ان آپ کو کچھ پتہ چل چکا ہے کچھ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں اور کچھ انشاءاللہ شاء آگے چل کر آپ کا پتہ چلیں گے اگر موجود ہیں تو یقین انہوں نے سن لیا ہوگا جی بر کسی نے سوال کیا تھا جی ہاں جی آپ نے کیا تھا تو آج ہے جی طریقہ الاسریہ کا سبق ہے الدرس کیا ہے ادرس العاشر سبق نمبر دس جی آ جی آپ لوگ سب اپنی اپنی کتابیں اوپن رکھیں اور سبق ہم شروع کرتے ہیں جی کتابیں سب کے پاس موجود اور وائس بھی سب کے پاس موجود کتابیں بھی اور وائس بھی دونوں موجود جی الحمد للہ الحمد للہ جی بڑی بات چلیے جی الحمد اللہ الحمد اللہ وقفہ جی چلیں میں ایک دو الفاظ ہیں بیچ میں باقی تو ایسے آپ لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں جو الفاظ کے معنی آپ کو بتایا تھا ان میں سے ایک دو الفاظ ہیں ان کے معنی پوچھوں گا ایک دو ساتھیوں سے تو چلیے جی کیا نام ہے آپ کا وسیم اللہ آپ ہی بتا دیں وسیم اللہ آپ بتا دیں کہ ٹوپی کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں ٹوپی کو وسیم اللہ یہ میکسل آر موجود ہیں آپ بتائیے جی ٹوپی کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں معذرت کے ساتھ قلن سوا تن ٹھیک تن پڑھیں گے آخر میں جی جزاک اللہ خیر احسن الجزا اچھا جی تختی جو ہوتی ہے تختی تختی کو کیا کہتے ہیں یہ بتائیں گے جی رول نمبر گیارہ اگر موجود ہوں رول نمبر گیارہ نہیں نہیں موجود چلیے رول نمبر چار آپ بتا دیں رول نمبر چار بتائیں گے کہ تختی کو کیا کہتے ہیں عربی میں رول نمبر چار جی ٹھیک ہے لوہن نہیں آئے گا یہاں پر لوہن صرف ہا ہے موٹا خا تو نہیں ہے لوہن جزاک اللہ اچھا ایک اور لفظ وہ بھی پوچھ لیتے ہیں کسی سے کہ پروں کے لیے کیا آتا ہے جی دو پر پروں کے لیے یعنی کسی چیز پرندے ہیں ان کے پر ہوتے ہیں تو پروں کے لیے کیا آتا ہے عربی زبان میں پروں کو کیا کہتے ہیں ہر پرندہ ہے اس کے دو پر ہوتے ہیں تو پروں کو کیا کہتے ہیں یہ بتائیں گے جی رول نمبر تین اگر موجود ہوں تو رول نمبر تین جناحان ماشاء اللہ آپ بہت اچھی اور محنت سے پڑھتے ہیں آپ جزاک اللہ خیرم احسن الجا جی بہت اچھا جو بھی پڑھنے والے ہوں تو ان کو محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ پڑھنا چاہیے ظاہر آپ لوگ جب ایک انسان جب بھی کہیں وقت لگاتا और اور وقت دیتا ہے تو اسے کچھ حاصل کرنا چاہیے یا تو یہ کہ اپنے وقت کو ضائع مت کرے اگر وقت دے رہا ہے تو پھر اسے اس وقت کو قیمتی کرنا چاہیے اور اس اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس لیے جب اگر آپ لوگ وقت دے رہے ہیں اور پڑھنے کی نیت سے آپ لوگ آتے ہیں تو اس لیے ضرور سیکھیے اور اس کو فل وقت دیں اور فل اس پر محنت کر کے آئیں اور اس کو یاد کر کے آئیں اور تیاری کر کریں جی اچھی بات جو تیاری کر کے آتے ہیں اپنا فائدہ ہے اپنا فائدہ ہے ان کا کسی اور کا نہیں اور یہ ہے کہ جو لوگ محنت کر کے آتے ہیں تو ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے اور جو یاد کر کے آتے ہیں جو بھی ہو تو آ جائیں گے جی آپ سبق کی طرف الحمدللہ جی عدر صلی شرح حاضان اعضا آپ لوگ پڑھ چکے ہیں یہ اس میں اشارہ میں سے ہے پہلے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں اور ہاض آنے یہ اس کی ہے ہاضھا ایک چیز یہ ہاض آنے دو یہ ٹھیک ہے جی ہاضا کتابن و ہاضا کتابن یہ کتاب ہے اور یہ کتاب ہے تو اب کیا بن جائے گا یہ بھی کتاب ہے یہ بھی کتاب ہے تو اب اشارہ کریں گے جب دونوں کی طرف ہاضان کتاب آنے سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو ہاضانِ کتاب آ جی یہ دو کتابیں ہیں ہازا قلم قلم ایک یہ قلم ہے ایک یہ قلم ہے تو ہازان قلمانِ یہ دو قلم ہیں ہاذہ تلمیزن و ہاذا تلمیزن یہ طالب علم ہے یہ طالب علم ہے یہ شاگرد ہے یہ شاگرد ہے اب کیا بن جائے گا ہاذان تلمیزان یہ دو شاگرد ہیں اب آگے سوالہ جواب کی بات ہے کہ ماہانے یہ کیا ہیں دو ہازان کتابان ٹھیک ہے جی یہ دو کتاب ماہانے یہ کیا ہیں ہاضان کلمانازان ہاذان تلمیزان اب دیکھیے جی یہاں پر من کیوں لائے ہیں اوپر ماہ ماہانے لگائے ہیں اور نیچے یہ من لے آئے ہیں پاگل ہو گئے ہیں کیا کتاب والوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اوپر ہم نے ماہانے ماہانے لگایا اور یہاں پر من ہزار نے لگا دیا تو اس کی کیا وجہ ہے جی یہ بتائیں گے آپ کو اللہ اکبر رول نمبر دو رول نمبر دو بتائیں گے جی یہ پاگل تھے کہ اوپر ماں ماں لگا کر نیچے من لگا دیے جی ابھی چلیں آپ آپ تشریف لے آئے ہیں اب آ گئے تو تو بھی آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ اچھے وقت میں ہیں کہ آپ ہی سے سوال ہو گیا جی وہاں موجود تھے تو میں نے کہا چلیں نہیں جی آپ کیوں بتائیں جن سے پوچھے وہ بتائیں گے سوال ہے ٹھیک ہے ضیاعقل کے لیے تو پہلے والے جو دو ہیں وہ غیر ضوی العقول ہیں اور غیر ضبی اعقول کے لیے کیا آتا ہے ما آتا ہے اور من چونکہ تلمیز جو ہے وہ ذیعقل ہے اور عقل رکھتے تو ان کے لیے من لگائیں جز عقل آگے ہیں ہاضی ہی ہاتھ آنے حاضی واحد من سے اور ہاتھ آنے تسنیا ماننے سے حاضی ساطن و حاضی ساطن یہ گڑی ہے اور یہ گڑھی ہے ہاتان ساطانے یہ دو گھڑیاں ہیں جی جو لکھا اب بھی وہ بھی غلط لکھا نہیں آپ صحیح لکھا جی حاضی کراستن و حاضی کراستن یہ کاپی ہے اور یہ کاپی ہے ہاتان کرتا یہ دو کاپیاں ہیں جی آ جائیں آ جائیں اب لوگ تو آپ لوگ متوجہ ہو جائیں سبق کی طرف ہو جائیں جی حاضی طالبۃن و حاضی طالبۃََََََََََََ یہ طالبہ ہے اور یہ طالبہ ہے ہاتھ آنے ٹھیک ہے جی ہاتھ آنے یہ دو طالب کیا ہیں طالبات کیا کہیں گے طالبات یہ کہیں گے یہ دو طالبہ ہیں اب ہیں ماں ہاتھ یعنی وہی محنس منس کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ دو کیا ہیں سا یہ دو گڑیاں ہیں مان من حتانے، حتانے بتانے، ما حادانے، حادانے کتابن یہ تو یعنی کتاب اور قلم ہے ٹھیک ہے اب ایک جیسے تو الگ الگ کر دی کہ یہ حاد، تو دونوں کے لیے آئے گا کتابن و قلمان خالد محمود یہ خالد اور محمود ہے جی واحس اوکے جی باقیوں کے پاس اوکے okay. ہے جی ماں ہاتھ آنے یہ دو کیا ہیں ہاتھ آنے سات و قراست ان یہ گھڑی اور قراستن दो क्या من ہاتھ آنے یہ دو کیا ہیں فاطمہ اور زینب یہ دو کیا ہیں زینب اور فاطمے تو دیکھیے جی یہاں پر بھی دو کیا ہیں فاطمہ اور زینب ظاہر انسانوں کے نام ہوتے ہیں اور جی عقل ہیں جو عقل رکھنے والے ہیں تو ان کے لیے من لے آئے ہیں سے پہلے گھڑی تھی یا دیگر چیزیں تھی تو ان کے لیے کاپی تھی ان کے لیے کیا لائے تمرین تمرین پہ آ جائیں گے جی اب لوگ اب آپ لوگ ایک تو یہ کہ چست ہو جائیں جس سے سوال ہو جلد جواب دے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ سارے حاضر نہیں رہتے جو سبق والے ہیں جی تو عربی میں ترجمہ کریں یعنی یہ اردو لکھی ہوئی ہے اور اس کا ہر ایک نے ترجمہ کرنا ہے اس کا میرے پاس دو کتابیں ہیں میرے پاس دو کتابیں ہیں جی اس کا جواب دیں گے میرے پاس دو کتابیں ہیں رول نمبر پانچ رول نمبر پانچ میرے پاس دو کتابیں ہیں چلیے جی رول نمبر بارہ آپ ہی بتا دیں ابتداء کر دیں شاید کوئی آ جائے آپ ہی کر دیں صحیح بات رول نمبر بارہ آپ بتائیں گے کیا کیا جی میرے پاس دو کتابیں ہیں ہندی کتابان ٹھیک ہے ہندی کتاب آن اور میرے پاس دو قلمیں ایسے ہی آئے گی ہندی ان قلم آنے دو تختیاں ہیں میرے پاس دو تختیاں ہیں جی رول نمبر چھ میرے پاس دو تختیاں ہیں بتائیے اس کی عربی رول نمبر چھ ہندی لوحان جزاکم اللہ خیروں احسن الجا جن جن لوگوں نے جواب دیا اب تک جی آپ کے لیے بھی رول نمبر بارہ اور آپ کے لیے بھی رول نمبر چھ دونوں کے لیے میرے پاس دو کاپیاں ہیں وسیم اللہ خان میرے پاس دو کاپیاں ہیں وسیم اللہ خان آپ بتائیے جلدی سے ہندی قرآن ستانے جزاکم اللہ. جن کے پاس پان ہے تو وہیں وہی رہیں بس دونوں جگانے کی ضرورت نہیں ہے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں خالد کے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں رول نمبر تیرہ رول نمبر تیرہ آپ سے سوال ہے یہ کہ خالد کے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں خالد کے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں رول نمبر تیرہ لی خالدن اخوان اولا کے بندو لی کہاں سے ہے خالد کہیں ہیں آپ کے تو نہیں پوچھا کہ آپ نے تو لکھ دیا ہے کہ میرے خالد میرے خالد دو بھائی اور دو بہنیں کوئی مر بھی نہیں بنی ہے تو کوئی بات نہیں بنی میں نے پوچھا ہے خالد کے دھو اور دھو بہنے ٹھیک کری جملے کو خالد. خالد لگا دیا تو پھر ٹھیک ہے لے خالد پھر آگے لہو بھی لگا ہو گیا تو اس لیے لے خالد نہیں خالد لہو ٹھیک ہے بس اتنا کافی ہے آپ کا جواب جو دا اگر لگا اگر لکھا ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے لخاب بھی چل جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے مکمل کریں کہ ہوں کتاب میں تو آپ کو اسکروی نہیں ملے گی یہاں صرف اردو ہی لکھا ہے لالد بھی کہہ سکتے ہیں لالد اخوانِ و اختان ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ خالد لہو اخوانِ و اقتانے ٹھیک ہے اگر آپ نیچے والے عربی ترجمے میں آئیں گے جب تک میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو یوں لکھو خالد لہو اخوانے و اختانے ل... کیا ہے لہو بھی ہوتا ہے لہو اس کے لیے ہاں لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیا ہاں کے لیے کے لیے ٹھیک ہے کے لیے لہو لی وہ ہر ایک کے الگ الگ یعنی پھر آگے ضمیر کیا لگانی ہے وہ خالد لہو اخوان و اختانے زبردست خالد لہو اخوان و اختانے لی بھی ٹھیک ہے لالد ار خالد کے بعد پھر دوبارہ لہو لگاؤ گے یہ خالد لخوان اخوانے وہ جب ایک ہو تو یہ خالد اخن کہہ دو کہ خالد کا بھائی ٹھیک ہے تو وہ اتنا چل جاتے لیکن اس کے دو بھائی دو بہنیں ہیں ہو گیا جی یہ جی آگے چلیں اسلم کے پاس دو گھڑیاں ہیں اسلم کے پاس دو گھڑیاں ہیں, اسلم کے, دو گھڑیاں ہیں اسلم کے پاس دو گھڑیاں ہیں اللہ اکبر اس کا بتا دیں جی آپ رول نمبر دس رول نمبر دس سے سوال ہے اسلم کے پاس دو گھڑیاں ہیں اس کی عربی کیا ہے چلیں آپ سے کچھ اور پوچھ لیتے ہیں سی بات یہاں پر صرف فارغ کی تسلیح دو بھائی ہیں تو ظاہر اخن ایک ہوتا تو اخوانے دو ہوگا ٹھیک ہے اختانے دو ہوگا سانتن ایک گھڑی ہے تو سانتا دو گھڑیاں ہوں گی اتنی سی بات ہے اسلم کے پاس دو گڑیاں ہیں اسلم, اسلم اسلم نام آ جائے گا تو اس کے جی اسلم کے پاس دو گھڑیاں ہیں اسلم بس اتنی سی بات ہے کہ اس کے پاس دو گھڑیاں ہیں اسلم آئندہ اسلم اسلم آ جائے گا اور نیچے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے پاس آئندی جیسے لکھا ہوا میرے پاس تو آئندہ ضمیر لگائیں گے غائب کی تو اس کے پاس اسلم اس کے پاس کیا ہیں دو گھڑیاں ہیں اسلم آئندہ سعتان ٹھیک ہے اس کے پاس دو گھڑیاں سعید کے پاس دو ٹوپیاں ہیں سعید کے پاس دو ٹوپیاں ہیں اس کا جواب کون بتائے گا رول نمبر چودہ تو موجود نہیں رول نمبر چودہ جی بالکل ہہندی میرے پاس آئندہ ہو اس کے پاس جی بالکل ٹھیک ہندی میرے پاس آئندہ ہُو اس کے پاس آئندہ ہوں ان سب کے پاس اگر آہند اسلم سانتا اگر ہہندہ اسلم کچھ جملہ نہیں بنے گا وہ ٹھیک ہے انہوں نے جس طرح بنایا ہو وہ ویسے ہی کہ ویسے ہی ٹھیک ہیں دیکھیں اگر آپ نے جیسے میں کہتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ ذرا مطالعہ کر کے آیا کریں تو آپ کو پھر سمجھ میں آ جاتا اگر آپ لوگ تھوڑا آگے پیچھے دیکھتے کہیں انہوں نے اس کی مثال کہیں دی ہو ایسی ویسی نہیں دی ہوئی چھوڑیں جی میں سمجھ گیا کہ اہم داسلم کریں تو ان کی بات تو میں الگ سے سمجھاؤں آپ کی بات الگ سے سمجھاؤں آئندہ اسلم ساطان نہیں بنے گا ظاہر ہے پھر آپ آئندہ اسلم کیسے بناو گے برلا اسلم حساۃن یہی جملہ ٹھیک ہے हुँ. خیر وہ کہاں سے میس ہو جائے گا جب شروع میں آپ اس کی طرف مزاح بھی کر دیں گے آئندہ اسلم اسلم کے پاس بات تو پھر بھی ہو جائے گی لیکن یہ کہ وہ ٹھیک نہیں رہے گا مبتدا خبر کا اعتبار کرنا پڑتا ہے ترکیب کو اپنے کیسے بنانا ہے اس کا بڑا خیال کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے چھوڑیں بچے ہیں ابھی عقل کے کچے ہیں جی آگے دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ سعید کے پاس سعید کے پاس دو ٹوپیاں ہیں تو سعید کے پاس اخوان نہیں کہتے ہیں دو بھائیوں کو اخوان اخن ایک کو اخن اخوان جی تو دیکھیے جی کیا کہتے ہیں سعید کے پاس دو ٹوپیاں ہیں سعید کے پاس دو ٹوپیاں ہیں رول نمبر آٹھ اگر موجود ہیں تو آپ بتا دیں رول نمبر آٹھ ایم آئی ایکس ایل آر پتا چلے نا کہ آپ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں رول نمبر آٹھ لیک میں رول نمبر آٹھ سے پوچھ رہا ہوں کتا نہیں کہاں سے کہاں جو آپ دے دیجیے دی دی. سعید اہند آپ رول نمبر آٹھ نہیں ہیں آپ کا رول نمبر چودہ ہے آپ ارے کو چاہیے کہ اپنا رول نمبر یاد رکھیں سے پوچھا سوال جو آپ کو چھتری اچھا کا تو نہیں ہے اپنا رول نمبر, یاد رول نمبر چودہ کمرے میں دو کھڑکیاں ہیں یہ آپ, آپ سے سوال ہے رول نمبر چودہ سے کمرے میں دو کھڑکیاں ہیں جی کمرے میں دو کھڑکیاں ہیں رول نمبر چودہ پتا چلے گا جی جلدی سے کمرے میں دو کھڑکیاں ہیں یہ تو معذرت کر دیں پھر کس کا تجربہ نہیں آتا جی رول نمبر چودہ جنہوں نے ابھی جواب دیا ہے کسی اور کی جگہ ہوں فی الغ الفتح شبہ کان نافذان ٹھیک ہے نافذہ بھی آتا ہے اس کے لیے نافذ نے شبہ کان جی جزاک کا آگے ہیں جی یہ دو درختیں یہ دو درخت ہیں ان کو پتا نہیں ہے جی رول نمبر آٹھ ہوں رول نمبر آٹھ آپ بتائیں آپ بتائیں کہ یہ دو درخت ہیں اسکر بھی کیا ہے یہ دو درخت ہیں ہر ایک اپنا رول نمبر یاد رکھیے کسی سے جانے دیں کسی کا کیا ہے نہیں آئے گا ادھر. ہاتھ آ آئے گا جی ہاتھ آنے آئے گا جی سو کے نہیں جاگ کے جواب ہاتھ آنے شجر رہا آنے اللہ اکبر تو آگے دیکھیے جی اردو میں میں ترجمہ کریں لی اخوان و صدیقہ رول نمبر ایک لی اخوان و صدیقان چلے میں خود کچھ کرتا چلا جاتا ہوں لی اخوان و صدیقہ میرے دو بھائی اور دو دوستیں جی لی اخوان و صدیقان میرے دو بھائی اور دو دوستیں الشرت وسفوران درخت پر دو چڑیاں ہیں اس فرانے ہاتان وردعان ہاتا وردہ کہتے ہیں گلاب کے پھول کو ٹھیک ہے زہرہ عام پھول کو کہتے ہیں ہر ایک پھول کے لیے زہرات کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب کہ گلاب کے پھول کے لیے کیا ہوتا ہے وردہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے وردا یہ دو گلاب کے پھول ہیں ل مسجد مسجد کے دو منارے ہیں لالدن ابن واحد لالد ابن واحد خالد ایک بیٹا ہے اس کا آ, یہ خالد کا ایک بیٹا ہے و بنت بن واحد اور اس کی ایک بیٹی ہے وہ فاطمہ تو لہٰ اخوان و اختان سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی جیسے میں نے آپ لوگوں کو اوپر کھلوایا تھا نا کہ خالد کے اس کے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں تو دیکھیے یہاں پر انہوں نے فاطمہ کا وہی لکھا ہے ایسے کہ فاطمہ لہٰ اخوانِ و اختان تو میں نے کہا تھا اوپر آپ لوگوں کو کہ خالد لہو اخوانِ و اختآ بالکل سہم لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا جی تو ذرا اس لیے نظر ڈالا کریں ہم تو آگے کیا ہے وقتاً و ضمیلۃ واحد و ضمیلۃ واحد اور اس کی کیا ہے ایک دوست ہے اس کی ہم کلاس ہے یا کلاس فیلو ہے یا دوست ہے یہ تائرت جناح لرتِ جناحان پرندے کا کیا ہیں دو پار ہیں جی لل عرف کمرے کے کیا ہیں دو دروازے ہیں کمرے کے دو دروازے آگے آپ کو قاعدہ بتا دیں قاعدہ ہے خاضان اس میں اشارہ ہے اور تسنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ قریب ہو ٹھیک ہے نا ہادانۂ تسنیہ ہے تسنیہ کے لیے ٹھیک ہے تسنیہ یعنی دو کے لیے کیا کہہ رہے ہیں جی ہاتھ آنے اس میں اشارہ ہے جو تسنیم مانس کے لیے جبکہ ہاتھ آنے کے کے لیے تھا تسنیم مذکر کے لیے اور ہاتھ آنے تسنیم مانس کے لیے اس لیے ذرا اور کر کے دیکھا کریں اور اب آپ کچھ علامات بھی پڑھ چکے ہیں اور اس لیے آپ کو اور کرنا چاہیے کہ کون سی چیز مانث ہے کون سی چیز مذکر ہے مذکر کے لیے کیا لگانا ہے ظاہر مضکر کے لیے ہاتھ آنے آئے گا ٹھیک ہے اور مگر منت ہے تو اس کے لیے کیا آئے گا ہاتھ آنے آئے گا جیسے شجرتن ہے یہ منث ہے تو, تو شجرت ہات آنے ہاتھ آنے حجرت آنے وغیرہ وغیرہ ہاتھ آنے اس میں اشارہ جو اتنی استعمال جب کہ وہ قریب اگر مفرد اسم سے تسنیا بنانا ہو تو اس کے آخر میں علیف نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے جیسے کتاب ان سے کتاب آنے وغیرہ وغیرہ آگے الفاظ کے معنی آپ نے یاد کیے ہوئے ہیں اس کے بعد سبق نمبر گیارہ آ جائے گا سبق کے نمبر گیارہ کے جو آگے ضمائر دیے انہوں نے نحنو اور کیا ہے کف تھیلی انتما تم دونوں ہو وہ دونوں زہارت پھول پتہ نہیں زہارت ان سے انہوں کو کیا مل گیا کتاب والوں کو ہر جگہ میں زہرت کو رکھا ہوا سبق نمبر 10 میں زہارت ان کو رکھا ہوا ہے سبق نمبر 9 بھی زہارت ان کو رکھا ہوا ہے سبق نمبر گیارہ بھی لا کر زہارت ان کو رکھ دی ہے ٹھیک ہے تو میرا خیال وہ کہتے ہیں نا پھول ہر کسی کو پسند آتا ہے ان کو بھی زیادہ ہی پسند آ, آ گیا حضرت شیخ یہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے مانس ہے نہیں انہیں شجارتن دیکھیے اس کے آخر میں تا تانیس کی علامت ہے گول تا آپ پرک بھی چکے ہیں علامات مانس بھی ٹھیک ہے تو گول تا آخر میں آتی ہے تو تانی کے علامات علامت شجرتن تو یہ منس ہے تو جب شجرت المانص ہے تو اس کا تسنیہ شجر تعانے آئے گا اور تسنیہ مضک واحد ہو اس کے لیے بھی کیا ہے کیا آئے گا حال ہی شجرۃن اور حاتعن شجر تعان ٹھیک ہے